سنی سنیوی بات ہے نا اس کا پورا قرآن مجید میں قانون موجود ہے کوئی آدمی جب خبر لائے اللہ تعالی کے ارشاد ہے یا کم فاسکم بے نبا فتبم بے جہ فو ایمان والوں غیر معتبر آدمی فاسط اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے کسی اقدام کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو صحیح طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر ہی پر آپ کوئی اقدام کریں اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے تو پہلے تو یہ دیکھو کہ خبر لانے والا آدمی کون تو یہ سب افواہیں ہیں غلط بھی ہو سکتی ہے وہ ایک علمی بہرحال ایک ادارہ ہے وہ اتنی غیر ذمہ داری والی بات جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا دوسری بات یہ ہے کہ غلط فہمی تو یہاں ایسی پھیلتی کہ پورے آبادی کو آگ لگ جا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی تھی. کسی پروفیسر سامنے لیکچر کے دوران اپنے بچوں کو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غلط فہمی کیسی پھیلتی آگے سے بچے کو بلا کر کے کہا کہ میری بیوی بیمار یہ تم پیچھے کسی سے کہہ دے اس نے پیچھے کہہ دیا اس نے پیچھے والے کو کہا جب یہ پیغام آخری سیٹ پر پہنچا پروفیسر سامنے نے پوچھا کیا خبر آئی کل خبر یہ آئی کہ پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیماری سے خبر پہنچی اور انتقال پہ تتیمہ ہوا تو ایسی افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے